محترم مکرم سامعین میرے بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ پاک نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ مفروض فرمایا انبیاء اپنی محنت کے ذریعے انسانوں کو راہ ہدایت دکھاتے رہے مگر یہ انسان فطرتاً بھول وجکڑ ہے انسان نسیان کی بیماری میں گھرا ہوا ہے ہمیشہ بھول جاتا ہے مگر قدرت ہمیشہ اس پر کریم رہی ہے وہ اللہ جو ستر ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ انسانوں پر ہمیشہ مہربان رہا انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ پاک انبیاء کو مبعوث فرماتے رہے اور انبیاء بھٹکے ہوئے انسانوں کو توحید کا سبق یاد کرواتے رہے یوں طویل محنت کے بعد عقیدہ توحید انسان کے قلوب و ازہان میں راسخ ہو جاتا انسان اللہ کی ذات اور اپنے تعلق کو جان لیتا پہچان لیتا انبیاء کی رہلت کے بعد وہ عرصہ گزرتا انسان پھر جاہلیت کی شہرا پر سر پٹ دوڑنے لگتا کبھی معبود برحق سے ہٹ کر خود ساختہ خداؤں کو گاڑ لیتا ان کی پرستش کرنے لگتا اور کبھی حاکم حقیقی سے کٹ کر خود ساختہ حاکموں کی اطاعت گزاری میں سرگرداں ہو جاتا اور اللہ کے مقابلے میں بنائے گئے انسانی قوانین کو بھی مقدس جاننے لگتا کبھی کبھار ایک ہی وقت میں دونوں بیماریوں کا شکار ہو جاتا ایک بات جو نہایت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے انکاری دنیا میں ہمیشہ بہت کم رہے ہیں جہالت کی اس قسم نے دنیا کو بہت کم اپنی لپیٹ میں لیا ہے انسان نے بحثیت مجموعی رب العالمین کی ذات کا انکار کم ہی کیا جب انسان بھٹکتا اور گمراہ ہوتا جب بھی انسان شہر ہدایت کو چھوڑ بیٹھتا تو کبھی اللہ کی ذات و عبادات میں شریک ٹھہراتا اور کبھی اللہ کی اقتدار اختیار میں خود ساختہ حکمیت تراش لیتا انہی بھٹکے ہوئے انسانوں کو رائے ہدایت پر لانے کے لیے انبیاء علیہ السلام سے اللہ پاک نے جاری فرمایا جن کی دعوت کا لب لباب انسانوں کو ان کے پروردگار کا متیو فرما بردار بنانا انہیں بندوں کی غلامی سے نکال کر خدائے واحد کا غلام بنانا تھا انہیں انسانوں کی حکمیت انسانوں کی بنائی گئی شرائع و دین انسانوں کے خود ساختہ اصول حیات خود تراشیدہ روایات اور اقتدار سے نکال کر انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو وی ربانی کے تابع بنایا انبیاء کی محنت تھی کہ انسان زندگی کے ہر شعبے میں خدائے واحد کے اقتدار و حاکمیت اور قوانین ربانی کی متعلق فرما برداری کے سائے تلے آ جائیں ایسا کرنا لازم بھی تھا اور ضروری بھی انسان کو اس کائنات کا انسان کو اس کائنات میں جینا ہے اور کائنات ایک مکمل نظام رکھتی ہے جو اللہ کے حکم کے ہزار فیصد تابع ہے زمین و آسمان ہوا آگ پانی ان سب سے انسان کا واسطہ ہے اور یہ سب صرف اللہ کے اختیار میں تقوینی و قدرتی طور پر چلتے ہیں بندوں کا ان پر اختیار نہیں دوسرے نمبر پر انسان کا وجود ہے اس کی اپنی تخلیق پیدائش سے موت تک آنکھ دماغ زبان دل ہاتھ پاؤں وجود صحت بیماری سب ہمارے اختیار سے باہر ہیں یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے کائنات بھی اختیار میں نہیں بیماری صحت کی تخلیق بھی ہمارے اختیار میں نہیں تیسرے نمبر پر اگر کوئی چیز ہے ہماری اختیاری زندگی ہے جس میں چلنے پھرنے کی طاقت تو رب نے دی ساتھ اختیار بھی دے دیا دیکھنا بولنا آنکھیں زبان رب نے دی دیکھنے اور بولنے کا اختیار بھی دے دیا اب ہماری زندگی کے دو حصے ہو گئے ایک اختیاری و تقوی حصہ اور زندگی کا دوسرا حصہ غیر اختیاری اب غور کیجیے جب کل کائنات حکم ربانی کے سامنے سر تسلیم خم ہے سورج چاند ستارے زمین و آسمان پہاڑ نفلستان بر بار دن رات گرمی سردی ہوا پانی آگ سب اسی کی فرما برداری میں سرگرداں ہیں تب انسان اس کیئنات کا ایک معمولی سا معمولی ترین جز ہے اس جز کو رب کی بغاوت یا تقابل کی ضرورت کیوں کر ہو یہ انسان رب کا باغی کیوں بنے رب کے مقابل حاکم و قانون ساز خود کو کیوں کر سمجھے ہم کیوں ربکم العلیٰ کا نعرہ تراش بیٹھیں پھر ہم بلا شرکت غیر اپنی حاکمیت کا دھوس کیوں جما لیتی ہیں جب کہ احکم الحاکمین رب موجود ہے سامعین گرامی قدر جب خود ہماری تخلیق پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک سر کے بالوں سے لے کر ناخلوں تک سونگنے دیکھنے بولنے تک بیماری سے صحت تک زندگی سے موت تک جب سارا نظام تقوینی اور قدرت کے احکامات کے تابع ہے اس میں میرا اور آپ کا ذرا برابر کوئی اختیار نہیں ہے ہم بیماری کو صحت میں صحت کو بیماری میں نہیں بدل سکتے بڑھاپا جمانی میں جوانی بڑھاپی میں تبدیل نہیں کر سکتے حالانکہ یہ سب تو خود ہمارا ہے ہمارے پاس ہے مگر اللہ نے اپنی قدرت اور اپنے حکم کے تابع ان سب امور کو رکھا ہے جو ہمارے وجود کے اندر ہے اس طرح غور کریں تو جو کچھ وجود میں ہے اس پر ہمارا اختیار نہیں اور وہ کائنات تو ہمارے وجود سے باہر ہے اس پر غور کریں تو کائنات کا نظام تو ہمارے بس میں ہی نہیں ہمارے اپنے وجود پر ہمارے اختیار نہیں صرف کچھ معاملات پر اللہ تعالی نے ہمیں اختیار دیا مثلاً اللہ نے ہمیں آنکھ دی اس آنکھ کا اصول ہمارے اختیار میں نہیں تھا نظر کا کم یا زیادہ ہونا ہمارے اختیار میں نہیں صرف دیکھنے کا اختیار دیا جو چاہو دیکھو مگر یہ بھی بتا دیا میرا حکم یہ ہے کہ حلال دیکھو یہ دیکھو یہ تم پہ دیکھنا حلال ہے یہ نہ دیکھو یہ تم پہ دیکھنا حرام ہے اس آرزی اختیار جو خود اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے ہم چاہیں تو فرم بردار بن کر اس اختیار کو رب کے حکم اور اتباع میں سرنگو کر دیں اور وہی دیکھیں جسے دیکھنے کی اجازت اللہ نے دی ہے چاہیں تو اس آرزی اختیار کو رب کے حکم کے خلاف استعمال کر کے ہم باغیوں میں شمار ہو جائیں یاد رکھیں آرجی اختیار پر ہی ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے دوستو یاد رکھو یہ جو عارضی اختیار اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے اسی اختیار پر اللہ نے ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا ہے ہمارا عارجی اختیار رب کے حکم کے تابع ہو تو دونوں جہان کی کامیابی ہوگی ہم نے عارجی اختیار کو من چاہی پر استعمال کیا رب کی بغاوت کی تو ناکامی ہمارا مقدر ہوگی پھر یہ جو عارجی اختیار ہے جو اللہ ہی نے ہمیں دے دیا ہے اس پر اتنا غرور اور گھمنڈ کیوں کرتے ہیں کہ آخر ہم خود خدا بن بیٹھتے ہیں خود فیصلہ ساد بن بیٹھتے ہیں خود حاکمیت کے دعوے دار بن بیٹھتے ہیں یہ انسان اپنے باقی اختیار میں خود کو رب کے حکم کے تاب فرمان آخر کیوں نہیں بنا لیتا انسان کے لیے یہی رویہ مناسب ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے معاملے سے لے کر بڑے سے بڑے معاملے تک اللہ پاک کے احکامات شریعت کو کا خود کو تابع بنا لے سامعین دیکھا دیا اگر ہم انسان خود کو اپنے آردی اختیار میں بھی رب کے حکم کے تابع کر لے تاکہ ہم سے منسلک زمین و آسمان اور ہمارے جسم کے نظام اور اختیاری عوامل جن پر اللہ نے ہمیں اختیار دے رکھا ہے کہ درمیان ہم آنگی پیدا ہو جائے اس طرح زمین و آسمان ہوا پانی بھی اور ہمارا وجود بھی ایک ہی مالک کے حکم کے تابع ہو جائے گا اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے زمین آسمان سورج چاند ستارے بر و بہر جس رب کے حکم کے تابع ہیں جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں اور جو آسمان ہماری چھت ہے وہ ایک رب کے حکم کے تابع ہیں ہم بھی اسی رب کے حکم کے تابے ہو جائیں تو یہ ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی جس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے جس کا یقینی نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کی زندگی کے اختیاری اور غیر اختیاری دونوں حصوں اور کائنات کے نظام میں اتفاق اور ہم آہنگی نظر آئے گی جو انسانی زندگی کو ہزاروں تباہیوں سے بچا لے گی اور آج کے انسان ہر لحاظ سے محفوظ و معمون ہو جائے گا مگر یہ شیطان ہمیں سوچنے اور کرنے نہیں دیتا یہ شیطانی طاقتیں ایسا نہیں انہیں دینا چاہتیں اس لیے کہ انسان کے وجود کے لیے شیطانی طاقتیں جاہلیت ہمیشہ ایک چیلنج اور خطرہ بن کر ابھرتی رہی ہے انسانوں کو ورغلاتی رہی ہے جاہلیت انسانی اخلاق و اقدار کو بگاڑتی رہی ہے بلکہ انسانیت کو جس قدر جاہلیت سے خطرہ رہا اس اس قدر خطرہ کسی اور چیز سے قتل نہیں رہا جاہلیت نے ہمیشہ انسان پر انسان کی حاکمیت کا دعویٰ قائم کیا اور اسی تصور کو کہ بندوں کی بندوں پر بندوں کے لیے حکومت کو دماغوں میں راسک کر دیا یہی جاہلیت انسانی زندگی کے غیر اختیاری غیر ارادی تکوینی حصے کو اختیاری اور تشریح حصے سے لڑاتی رہی ہے بلکہ محدود انسانی اختیار کو بڑھا چڑھا کر انسانوں کے دماغ میں اللہ کی بغاوت کو ابھارتی رہی ہے اور یہی وجہ ہوئی انسان پوری کائنات پوری کائنات اور اس کے نظام اور مالک کے کائنات سے تصادم کے راستے پہ چلتا رہا جاہلیت بزاتے خود تو کسی مستقل نظریہ کا نام نہیں رہا ہے مکین مکان حالات و زمان دیکھ کر ہمیشہ اپنی شکلوں کو بدلتی رہی ہے بلکہ بسا اوقات تو جاہلیت بغیر کسی نظریہ کے تحریقی او معاشرتی وجود کے ساتھ بری جاہلیت کی خاص طرح کی لیڈرشپ اپنے ہی تصورات و اقدار روایات و عادات اپنے ہی جذبات تو احساسات کے ساتھ ابر کر سامنے آتی رہی ہے اور پھر یہی جاہلیت انسان کی خواہش پسندی نفس پرستی جیسی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر محدود عقلی دلائل میں دبوچ کر اللہ کی بغاوت کے راستے پر انسانوں کو سر پر جڑا چلی آئیے سامعین یہی اللہ کے دشمن و باغی ایک خاص طرز کا معاشرہ اور روایات کو قائم کر لیتے ہیں ان روایات اور جہلی معاشرے میں شعوری اور غیر شعوری طور پر باہمی رب تعاون اور منظم وفاداری کا نظام کیم کر دیتے ہیں یہ جاہلیت باہمی طور پر روابط تعاون اور منظم وفاداری کا نظام قائم کر دیتی ہے اگلے مرحلے میں پھر یہ جاہلیت ایک اور نئی چال چلتی ہے اور وہ بہت خطرناک چال ہے توجہ کیجئے گا سوچئے گا اور دل میں بٹھا لیجئے اس بات کو کہ جائلانا معاشرے کے ہر فرد کے دماغ میں ہر فرد کے ذہن میں دل و دماغ میں اسلام کے حکموں کا خوف ڈال دیتی ہے کہ اگر اسلام نافذ ہوا تو تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جی جائیں گے تمہیں کوڑے مارے جائیں گے تمہیں سنسار کیا جائے گا لہٰذا بچو بچو اس اسلام کے نظام سے اللہ کی حدود و قیود سے انسانوں کو پہلے مرحلے میں ڈرایا جاتا ہے پھر اگلے مرحلے میں اللہ کے ان حکموں سے انہیں متنفر کر دیا جاتا ہے یہ جاہلیت دین اسلام اور اللہ کے حکموں کے متعلق اللہ کے اللہ پاک کے معاشرتی و انفرادی احکامات کے متعلق اپنی گرفت والی جاہلی معاشرے کے افراد کے ذہنوں میں اسلام کا خوف ڈال دیتی ہے پھر یہی جاہلیت معاشرہ ہمیشہ دین سے خوفزدہ ہو کر جاہلی معاشرہ ہمیشہ دین سے خوف زدہ ہو کر دین سے دور بھاگتا ہے پھر اسی سوچ کے لوگ جو اسلام سے خوفزدہ اور منف... متنفر ہوتے ہیں وہ اپنی جاہلانہ لیڈرشپ کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے ان احکامات کے نفاذ سے ان جاہل معاشرے کے افراد کو بچاتے رہے سامعین گرامی قد ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کے دائوں کو چاہیے کہ لوگوں کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے مضبوط بنیادوں پر دعوت کھڑی کرے جو صرف زبان و بیان کی حد تک محدود نہ ہو بلکہ پریکٹیکل لوگ پریکٹیکل لو، وہ قول و فعل سے اسلام کی خوبصورتی اور دائرۂ شفقت اور رحمت کو پیش کرے جب جاہلیت ایک پریکٹیکل مش... پریکٹیکل لائف اور عملی کردار کے ساتھ معاشرے کو اپنے گرفت میں لیتی ہے ایک زندہ فعال اور جیتا جاگتا معاشرہ بن کر سامنے آتی ہے کہ جاہلیت کا بوری بستر گول کرنے کے لیے صرف علمی حد تک دلائل اور کتابی محنت کیا کافی ہوگی ہمیں پریکٹیکل زندگی اسلام کی پریکٹیکل زندگی کو پیش کرنا ہوگا ہرگز نہیں ایسی محنت تو صرف جاہلیت کا سامنا کرنے میں ناکام ہو جائے گی جو صرف زبانی علمی دلائل یا کتابی شکل تک میں حدود رہے گی دوستو جب تک مضبوط دعوت کو کھڑا نہ کر دیا جائے اور اس دعوت کے ذریعے ایک مثالی معاشرہ قائم نہ کر دیا جائے جو ایک نظام نظام امن و راحت سکون و اطمینان اخلاقی قدروں میں اپنی مثال آپ ہو اس وقت تک بات نہیں بنے گی ایک بال فیل نظام کے مقابلے میں جو زمین پر موجود ہے اسلامی نظام برپا کرنا جو لوگوں میں محبوب بن کر ابھرے اور ہمارے معاشرے کی بنیادی ضرورت لوگوں کو محسوس ہونے لگے کہ ہماری ضرورت ہی اسلامی معاشرہ ہے سامعین گرامی قدر آج تک ہمارے معاشرے میں جاہلیت کا مقابلے میں اسلام کا چراغ عظم و ارادے تحریر و تقریر تک ہی محدود رہا ہے اب تحریر و تقریر اور عزم سے بڑھ کر اسلام کو تحریک کی صورت اور عمل کی صورت پیش کرنے سے جاہلیت کا باب ہوگا اور ایسا اسلامی معاشرہ جو جاہلیت کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے توجہ کیجیے ایسا اسلامی معاشرہ جو جاہلیت کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے وہ انتظامی طریقہ کار اجتماعی رنگ ڈھنگ میں عوام الناس کے لیے بہترین اور پرکشش ہو اس مارکی کو سر کرنے والے حضرات یہ دعوتی اور اسلامی معاشرہ اٹھانے والے برپا کرنے والے جماعت محمد کی تجدید کرنے والے افراد دین کی محنت کرنے والے افراد کے باہمی روابے کو تعلقات کیم شدہ جاہلی معاشرے سے ہر لحاظ سے فائدے کو برتر ہونے چاہئیں ان کے اخلاقی معاملات لوگوں سے میل تال سب عوام الناس کے لیے پسندیدہ ہوں سامعین قدر ایک اہم ضرورت جس کا ذکر ایک بار پھر کرنا یہاں لازم ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ اسلامی معاشرے کو ایک نظریاتی و فکری بنیاد پر کھڑا ہونا چاہیے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اس جملے کا مطلب دل دماغ کے سب خریوں میں راسخ ہو لا الہ الا اللہ کا مطلب دل دماغ کے سب خلیوں میں راسک ہو اللہ ہی صرف اللہ ہے وہی پالن ہار ہے وہی منتظم کائنات ہے وہی حاکم اعلیٰ ہے وہی مقتدر آلہ ہے انسانی قلوب و ضمیر اس کی وحدانیت سے منور ہو جائیں عبادات و شعر شاعر میں اس کی وحدانیت مہک رہی ہو ہمارے کردار سے اللہ کی وحدانیت کا ثبوت مل رہا ہو عملی زندگی کے تمام قوانین اس کی توحید کے تصور سے جڑے ہوں ہماری سوچ یہ ہو کہ ہماری زندگی کے ہر لمحے پر خدائے واحد ہی کو تصرف اور حاکمیت کا حق حاصل ہے اس قول و اقرار کو جو فیری اظہار کے ذریعے مہر تصدیق سب کرنے کا تقاضا کرتا ہے یہ ایک فیری تقاضا ہے کہ ہم خدائے حاکم کی حاکمیت کو قائم کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگرچہ قولی ایک کریمہ ہے لیکن اس کا فیلی تقاضہ یہ ہے کہ ہم خدائے حاکم کی حاکمیت کو قیم کریں خدائے بزرگ و برتر کے اقتدار کو زمین کے ہر گوشے میں ظاہر کر دیں اے اہل دین و ملت اے محبان دین جب کوئی شخص اس قول و فیل جو کلم طیبہ کی زبانی گواہی اور اظہار سے بیگانہ ہو جائے گا جب بھی کسی شخص کا قول و فیل کلمہ جو پڑا ہے اس کی زبانی گواہی اور عملی اظہار سے بیگانہ ہو جائے گا اس کے اور اسلام کے درمیان حد فاصل قائم ہو جائے گا وہ اور ایمان دو الگ الگ راستوں پر چل نکلیں گے میرے بھائیو انسان اپنی زندگی کے کسی گوشے میں خود فیصلے نہ کرے بلکہ اللہ کے حکم کی جانب رجوع کرے یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اچھا یہ معلوم کیسے ہوگا کہ اللہ کا حکم کیا ہے کل میں شہادت کا دوسرا محمد الرسول اللہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت اللہ کے حکموں کے پیغمبر ہیں رسول اللہ خود تمہیں تمہیں سمجھا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ دین کیا ہے اس کے احکامات کیا ہیں توحید کسے کہتے ہیں بندہ کیا ہے بندگی کے معنی کیا ہے رسول خدا ہمیں سمجھا چکے ہیں اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے اور ہمارا حاکم بھی ہے یاد رکھیں رسول اللہ کی تعلیم و عمل سے ہی ہماری نظریاتی احساس نظریاتی احساس و بنیاد ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے دوستو اسلام ہمیں اس بھونڈے مذاق کی قطعی اجازت نہیں دیتا لوگ چاہیں تو عقیدہ توحید کو ببانگ دہل قبول کریں یہ قبولیت عبادت تک رکھیں بس سیدہ حج زکط تلاوت جاری رکھیں مگر بخوشی اس جاہلی معاشرے کی اس جاہلی معاشرے کے کل بن بن کر رہیں بلکہ اپنے فعل و کردار سے جاہلی معاشرے کو تقویت دیں ایسے مسلمانوں کے وجود سے ایسے مسلمانوں کے جم غفیر سے اسلام کے عملی وجود کو لا کھڑا کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ جاہلی معاشرے میں بسنے والے لا الہ الا اللہ کے اقراری مسلمان لامحالہ جعلی معاشرے کی تحریکی تقاضوں اور ضرورتوں پر لبیک کہتے رہیں گے اور اس جائلی معاشرے کا جز بن کر رہیں گے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر وہ ان تمام عوامل احکامات و قوانین پر عمل پیرا ہوں گے جن کی خدائے خدائے بزرگ و برتر نے اجازت قتل نہیں دے رکھی کیونکہ وہ اس معاشرے کا حصہ ہیں بلکہ ایک وقت تو یہاں تک آ کھڑا ہوگا اس جائنی معاشرے کی تمام تر خدائی احکامات کے مخالف حکموں پر یہی جائنی معاشرے میں بسنے والے مسلمان اللہ کے حکموں سے متصادم انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے محافظ بن کر کھڑے ہوں گے دکھ کی بات تو یہ ہے کہ فکری طور پر جاہلانہ معاشرے کے ایک مخالف مسلمان بھی اس بات کو توجہ سے سننا فکری طور پر جاہلانہ معاشرے کے مخالف مسلمان بھی عملاً اسی معاشرے کو مضبوط اور متحرک کردار ادا کر رہے ہوں گے اپنی صلاحیتیں اپنی قوتیں اپنے تجربات کسی جاہلی معاشرے کے تصرف اور استعمال میں دے رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہ تمام صلاحیتیں اسلامی معاشرے کے قیام میں صرف ہونی چاہیے تھیں بلکہ میں تو یوں کہوں گا ایک مومن مسلمان کی تمام صلاحیتیں اللہ کے اللہ کے دین کی امانت ہیں اور اس امانت کو وہیں صرف کرنا چاہیے جس کی اللہ تعالیٰ نے اسے امانت صرف کرنے کا حکم دے رکھا میری اس بات کو پلو سے باندھ ضرورت اس کی کی ہے کہ اسلام کی نظریاتی بنیاد ایک معاشرتی عمل کے ذریعے سے وقوع پذیر ہو آپ جو لوگوں کو فکر دے رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے اس فکر کو عملی جامع پہنائیں تاکہ ایک منظم فعال جماعت کے پیکر میں جماعت محمد ابھر کر سامنے آئے جس کے قول و فعل سے اسلام کے خوبصورت اصولوں کی مہک محسوس ہو وہ جاہلی اجتماع معاشرہ جس کا مرکزی نقطۂ نظر رب العالمین کی قدرت سے ٹکراؤ ہے وہ جاہلی معاشرہ جس کا نقطۂ نظر ہی اللہ کے حکموں سے ٹکراؤ ہے اس سے جماعت محمد ہر طرز سے برتر و بالا اور فائق نظر آئے اخلاقی کردار معاملات رین سین میں چلتی پھرتی خاموش دعوت بن کر ایسا انقلاب برپا کریں جو لوگوں کو جاہلیت اور اس کی قیادت سے منحرف کر دے بھائیو جماعت محمد جس کا مرکز و محور جس کی رہنمائی جدید قیادت کرے جس کی باغ دور اولاً رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالی تھی بعض ازا خلفائر عاشدین نے پھر ہر دور کے مردان جری جو قائد رسول اللہ کی سنت اور اللہ کے حکموں کے تابع فرمان ہو کر آگے بڑھتے رہے ہیں جنہوں نے خود اللہ تعالیٰ کی الوحیت اور ربوبیت اللہ کے اقتدار حاکمیت اللہ کے قوانین و شریعت کا خود کو پابند بنایا وہی قیادت اس معاشرے کی ترقی و تزئین کا باعث ہوگی اور ایسے افراد جو لا الہ اللہ کے حقیقی مانوں اور مفہوم کو سمجھ کر ظاہری معاشرے کو خیر بعد کہہ چکے ہوں وہ اپنی وفاداریوں کا رشتہ قیادت سے کاٹ دیں جاہلی معاشرے سے انقطا کر لیں جاہلی قیادت مذہبی رنگ میں ہو سیاسی معاشرتی یا اقتصادی روپ دھارے ہوئے ہو اہل ایمان کے اس دائی گروہ کے کو تمام تر وفاداریاں جماعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا پرست قیادت کے ساتھ مخصوص رکھنا ہوگی ہر ایک سے رشتہ کاٹ کر ہر ایک سے تعلق توڑ کر ان سے رشتہ جوڑنا جو اللہ کے دین اور اللہ کے حکموں کے عین مطابق معاشرے کی توحید کی بنیاد پر تیادت کر رہے ہوں توحید دماغوں میں راسک کر رہے ہوں بھائیوں میں عرض کر چکا ہوں اسلام اس بنیادی نظریاتی فطری سوچ کے راستے اور عمل کے زینے سے گزار کر عقید الوحیت و ربویت کے ذریعے وحدت امت کی داغ بیل ڈالتا ہے وادت پسندانہ متحرک جماعت کے سانچے میں کھڑا کر کے عقیدے کو ان مسلمانوں کے باہمی رشتے کی بنیاد قرار دیتا ہے غور کیجئے جب ہم سب کے سب ایک بنیاد پر ایک جگہ ایک نظریے پر کھڑے ہوں گے تو وحدت امت تو حاصل ہو جائے گی اور اسلام یہی چاہتا ہے کہ وحدت پسندانہ ہر ایک کے دماغ میں امت کی وحدت ٹولیوں میں بٹے ہوئے فرقوں میں تبدیل مسلقوں میں تقسیم نہیں بلکہ وحدت امت انسانوں کے دل دماغ میں یہی عقیدہ توحید وحدت پسندانہ متحرک جماعت کے سانچے میں کھڑا کر دیتا ہے اور ایک ہی بنیادی رشتے میں توحید کی بنیاد پر ایک رشتہ قائم کر دیتا ہے جس میں سب آ کے یکساں ہو جاتے ہیں اکٹھے باہم شیر شکر ہو جاتے ہیں سامعین گرامی قد یہ ساری محنت اور اس تمام تر و جہد کا مقصد جو اسلام کے منتہائے نظر میں رہتا ہے وہ یہ ہے انسان کی انسانیت کو اجاگر کر دیا جائے اور طاقتور کر دیا جائے انسانیت بیدار ہو جائے خود انسان کے وجود پر انسانیت غالب وہ برتر نظر آئے انسان کے وجود کے تمام پہلو انسانیت کے کنٹرول روم سے متحرک اور فعال ہوتے ہوں اور وہیں سے انسانیت کے کنٹرول روم سے ہی ان کے تمام افعال و کردار جامد ہو جاتے ہوں جہاں دین نے کہا کرو وہاں کر رہے ہوں جہاں دین نے روکا وہاں رک رہے ہوں اس لیے اسلام ایک ہماکید اور جامع پروگرام کے ذریعے سے اس مقصد مقصد عظیم کے لیے انسان کو متحرک کرتا ہے اسلام کے تمام تر ضابطے کلی ہدایات تمام احکام سب کا ہدف یہی ہے کہ انسانیت متحرک رہے انسان میں انسانیت بیدار مضبوط و فعال ہو جائے جس میں ذات خدا بندی کی رضا پنہا ہے ورنہ جاہلیت اختیار کی تو پھر قرآن کہتا ہے الائی قتل انعامی بلحم ادل اور یہی کوڑا ہمیشہ انسانوں کے سر پر لٹکتا رہے گا یہ انسان تو کیا چوپاوں سے بھی بدتر کردار کے حامل ہوں گے اللہ کی نظر میں آسمان کی نظر میں زمین پر تو جیتے جاگتے انسان ہوں گے لیکن آسمانوں کی نگاہ میں یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہوں گے جاہلیت یہ یہ شعور انسانیت کا شعور تو صرف اسلام دیتا ہے جاہلیت میں اس کا کیا تعلق ہے جاہلیت تو انسانیت کے شعور سے ہی تعلق ہے بلکہ کبھی تو یہ جاہلیت انسائنٹیفک تھیوریوں کے ذریعے انسان کو بندر کی نسل سے جا جوڑتی ہے کبھی یہ جاہلیت انسان کو جمادات کی اکاس بیل سے برامت کر لیتی ہے اور ڈرا... ڈارونز کے دائی جولین حقسلے اس برانڈ کی جاہلیت کے تمام برداروں نے انسان کو اس درجے ہی گرا کر رکھا ہے یہ سب جاہلیت کے بردار ہی تھے اسلام کا نظریہ اس سے یکسر مختلف رہا اور ان کا نظریہ تو یہی تھا کہ انسان بندر سے کوئی جمادات کی نسل سے نکار رہا ہے کوئی بندر کی نسل سے جوڑ رہا ہے انسان کو لیکن اسلام کا نظریہ اس جاہلیت سے یکسر مختلف ہے ہاں اسلام قبول کرتا ہے اسلام تعلیم دیتا ہے کہ انسان کے کچھ اوساف میں حیوانات و جمادات سے مطابقت ضرور ہے مگر اس سے کہیں انسان زیادہ اوساف کا حامل ہے جو باقی مخلوقات سے انسان کو الگ اور برتر و بالا کر دیتی ہے جہلیت کے علمبرداروں کو اسلام کے انسانی نظریے کے سامنے وقت آنے پر سپر ڈالنا پڑی اور وہ اس سے لوٹے ہیں اور ہار ماننا پڑی مگر یہ حقیقت تو تسلیم کر چکے ہیں مگر منافقانہ رویہ اب تک ان کا برقرار ہے بہرحال سامعین گرامی قد اسلام کی یہ خوبی ہے اسلام جو معاشرہ ترتیب دیتا ہے وہ تمام عصبیتوں سے پاک ہوتا ہے اسلام رنگ و نسل مال و دولت جغرافیہ وطن مادی مسلطوں کی کمزوریوں اور ناتما رشتوں سے نکال کر عقیدے کی لڑی میں پرو دیتا ہے جس پر معاشرے کی بنیاد پڑتی ہے عقیدے کی بنیاد پر اسلامی معاشرہ کھڑا ہوتا ہے اس لیے اسلام نے اپنے دور اول میں ایسا وسیع اور کھلا معاشرہ ترتیب دیا جس میں تمام رنگ و نسل کے مختلف اوصاف صاف و ازہان کے لوگ جمع ہو گئے کلیمہ لا الہ الا اللہ نے ایک ایسے رشتے سے انسانوں کو جوڑا جس نے انسانوں جس نے انسانوں اپنے ماننے والوں کی تمام صلاحیتوں قوتوں اور فکر و دانش کو نچوڑ کر اپنے دامن میں جمع کر لیا اس دور میں راستے مشکل وہ جو دور تھا سیاب اکرام رضمان اللہ علیہ مجمعین کا جہاں یہ سب علاقوں کے تباین زبانوں کا اختلاف رنگ و نسل مزاجوں کا اختلاف یہ سب ختم کر کے ایک ہی عقیدے پر ایک ہی نقطے پر جمع کر لیا اور سب کی سب کے اوساف سب کی خوبیاں ایک ہی نقطے پر جمع کر لیں اس دور میں حالانکہ راستے مشکل تھے راستے سست تھے وسائل و ذرائے نہایت محدود تھے ار پھر بھی عربی و فارسی شامی و مصری مراکشی و ترکی ہندی و رومی یونانی و انڈونیشیا افریقی الغرض ہر قوم رنگ و نسل کا دریا اسلام کے دامن و میں آ کے گرتا رہا اسلام کے سمندر میں گر رہا تھا سب خصوصیات ایک جگہ جمع ہو گئیں تاپن و یک جہتی ہم آہنگی اخوت و محبت شیرو شکر کے بے مثال مناظر کال ایک اسلامی تہذیب متعارف ہوئی جو عرب تہذیب قطن نہیں تھی اسے عرب تہذیب نہیں کہا جائے گا وہ اسلامی تہذیب تھی یہ قومی تہذیب بھی قطن نہیں تھی بلکہ نظریاتی تہذیب تھی یا یوں کہہ لیا جائے مکمل ایک اسلامی قوم وحدت امت ایک قوم کا یہ نظریہ دیا اور یہ قوم نظریے کی بنیاد پر تھی علاقائیت اور خاندانی تعصبات کی بنیاد پر یہ قوم کھڑی نہیں ہوئی ہر قوم رنگ و نسل کے مسلمانوں کو وہاں پہ مساویانہ انداز میں زندگی گزارنے کا حق حاصل تھا سب نے اپنی صلاحیتیں قوتیں تجربات کسی وحدت امت پر صرف کیے آپ اسلام کے مقابلے میں جائےلیت کے معاشرے کا جائزہ لیں تو بڑے بڑے معروف جائلانہ معاشروں کی حقیقت ایک بدبو سے زیادہ کچھ نہیں آپ رومن امپائر کا قدیم معاشرہ جس میں رنگ و نسل کے لوگ مختلف رنگوں نسل کے لوگ جمع ہو گئے تھے مختلف زبانیں مختلف مزاج کے لوگ بھی مگر کون نہیں جانتا جہلیت کا یہ معاشرہ طبقاتی تقسیم پر کھڑا تھا ایک طرف بالا تر طبقہ اور دوسری طرف غلاموں کی ایک بڑی کھیپ کھڑی تھی نسلی امتیاز اس امپائر کی گھٹی میں تھا جہاں رومی نسل کو فوکیت و برتری حاصل تھی دوسری تمام نسلیں غلامی غلام سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھیں جدید برٹش امپیر اسی رومن, رومن امپیر کا بچا کچا نقشائی تو ہے یہ قومی پیمانے پر لوٹ خسوٹ کا اجتماع ہے جو نو،, نو آبادیات کا خون چوس رہا ہے اسی خون پر برٹش امپیر کا دیو ناچ رہا ہے اسپین پرتگال فرانسیسی امپیر سب کے سب ظالمانہ اور پست سطح کی جاہلانہ بادشاہتے تھیں کیمنزم اور کیمنسٹ معاشرے میں بھی اپنی خامیوں کی بدولت اب خود جا کر یہ موت کے منہ میں جاگو گرے ہیں اپنی موت آپ مرے ہیں یاد رکھیے انسانوں کی بقا ترقی و تحفظ کے لیے اسلام سے بہترین اور فائق کوئی نظام موجود نہیں ہے نہ ہی کوئی ایسی مثال ہے جہاں امیر و غریب حاکم و محکوم کالا و گورا عربی و عجمی کے بلا رنگ و نسل جسے کسی معاشرے میں مساویانہ حقوق حاصل ہو وہ صرف اسلام ہے آئیے اسی دین فطرت کی طرف جو آپ کو عقیدے کی لڑی میں پرو کر ایک ملک بنا دیتا ہے مگر یہ سب صرف نظری فکری مباحث سے وقوب وزیر تو ہونے والا نہیں صرف تحریر و تقریر سے یہ پیش آنے والا تو نہیں بلکہ عملا ایسے معاشرے کا وجود قیم کرنا ہوگا آئیے عدم کیجئے دوستو گفتگو آپ نے سنی میں نے مختلف مختلف پوائنٹس کو آپ کے سامنے رکھا آپ نے گفتگو سنی اب مختصر جو بات یہاں سمجھنے کی ہے نمبر ایک توحید کو سمجھیں گے نمبر دو بندگی کو عبادت تک محدود نہیں دیکھیں گے بلکہ ہر قدم پر مسجد سے بازار تک درس گاؤں سے گھر تک شادی سے جنازے تک صلح سے جنگ تک جرگے سے عدالت تک ہر جگہ اللہ کی مان کر بندگی کا حق ادا کریں گے نمبر تین متحرک فعال دائی بنیں گے جن کا کردار بھی عوام کے لیے دعوت ہوگا اسلام کو اپنی ذات سے گھر تک گھر سے معاشرے تک قول و فعل کے ذریعے پیش کریں گے اپنی ذات سے لیں گے خاندان تک خاندان سے لیں گے معاشرے تک قول و فعل کے ذریعے قول بھی خوبصورت اور فعل بھی خوبصورت اس صورت میں اپنے آپ کو پیش کریں گے اللہ پاک ہمیں توحید سیکھ کر توحید پھیلانے توحید غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ تیسرا درد تھا جو آپ حضرات کے سامنے رکھا میرے اس درس کو بار بار سنیے آگے پھیلائیے اور اس پر لبیک کہہ دیجئے ہمیں اس طرف آنا ہوگا اسلامی مزاج کو پہچاننا ہوگا اسلام پر عمل کرنا ہوگا اسلام کو کل اسلام میں داخل ہونا ہوگا خود کلو فلم کافہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق طافرمائے فرمائے آخر داوانہ ان الحمد للہ رب العالمین